مجتہد کہ جواز تقلید یعنی عالم مجتہد کی تقلید کے جائز ہونے پر غیر مجتہد عالم کی تقلید کے وجوب پر کہ اس کی تقلید کرنا واجب ہے اس پر صحابہ کرام کے اقوال اور ائمہ تابعین کے اقوال اور دیگر اماموں کے اقوال پیش کرتا ہوں سبحان کہ عرفی تقلید یعنی کسی امام مجتحد کی بات ماننا بغیر کسی معرفت دلیل کے اور بغیر اس سے کسی دلیل کے مطالبہ کرنے کے یہ غیر مجتحد پر واجب ہے مجتحد کے اندر اختلاف تھا امام احمد اور بعض امہ کے نزدیک جائز ہے متحد کے لیے متحد کی تقلید کرنا اور جمہور کے نزدیک نہ جائز ہے میں اس وقت طلاً ایک حوالہ ایسا پیش کروں گا جس میں مجتحد کا مجت کی تقلید کرنا ثابت <سلم> <اللہ> <سلم> ہو تو اس کا جواز ثابت ہو جائے گا اب غیر مجتحد کا تقلید کرنا اس کا لازم ہونا وہ بطری کے اولا ثابت ہو جائے گا <سلم> <سلم> <صبحان> <سلم> صحابت <سلم> صحابت <سلم> سمجھ نہیں آ رہی <سلم> <سلم> جب اختلافی مسئلہ ثابت ہو جائے گا تو اتفاقی مسئلہ تو بطری کے اولا ثابت ہو جائے گا <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> مجحد بھی کس کی بات کرتا ہوں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات حوالہ <leak noise> کس کا ہے بخاری مسلم کا متفق علیہ روایت ہے <miles away> حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ آنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آنا. کی بیٹی محترمان ہماری ماں طویل ہے آپ فرماتی ہیں میں گئی آپ جاتی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے پاس جس وقت آپ زخمی ہو چکے تھے کسی نے سیدہ کو عرد کی کہ تمہارے باپ جانے والے ہیں اور خلیفہ پیچھے وہ نہیں بنا رہا کسی کو لوگوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں خود خلیفہ منتخب نہیں کر رہا ہے وہ سال میں جا رہے ہیں سیادہ نے سوچا یہ عجیب بات ہے کیسے اتنا بڑا کام ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے جا کر عرض کیا اپنے ابو جان کو ابو جان بکریوں کا چھیڑو چڑوا ڈیڑھ بکریوں کا چرواہا جانے لگے کہیں تو پیچھو کسی نہ کسی کو چھوڑ جاتا ہے آپ ایسے کیسے چھوڑ کر جائیں گے بات آپ نے فرمایا بات تیری تو بلی معقول لگتی ہے لیکن اگلی بات جس, جس سے میں اپنے دعوے کی دلیل تلاش کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا سوچ سوچ کر اٹھایا حضرت فاروق اعظم نے اور فرمایا ان اللہ یا فض الدین بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو محفوظ فرمائے گا نیلاس تخلیف ہو میں خلیفہ نہیں بنا کر جاؤں گا فائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لام یا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ سبحان اللہ یعنی کیا مطلب صراحتاً نام لے کر کے یہ میرے بعد حاکم ہوگا خلیفہ ہوگا اپ نے اس طرح کو کوئی نس نہیں ہے۔ اشارے کنائے میں اپ نے حضرت صدیق اکبر کو منتخب کیا ہے اشارات میں ہے نس میں نہیں ہے واضح طور پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تو میں بھی نہیں بناؤں گا فن استخلف انا بکر اللہ اگر میں خلیفہ بناؤں گا تو ابو بکر نے خلیفہ بنایا ہے اب بات کو سمجھنا حضرت صدیق اکبر بھی مجتہد ہیں مطلق مجتہد ہیں شریعت متحرہ میں مجتہد ہیں بلکہ رئیس المجتہدین ہیں حضرت فاروق اعظم کا ان کے بعد درجہ ہے اور وہ بھی رئیس المجتہدین ہے اپنے دور میں اب بات کو سمجھنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں خلیفہ بنا کر جاؤں گا تو رسول اللہ نے خلیفہ بنا کر نہیں جاؤں گا تو رسول اللہ نے نہیں بنایا کی مطلب میں آپ کی اتباع کروں گا سبحان اللہ! اور آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ بناؤں گا تو صدیق اکبر نے بنایا ہے کیا مطلب پھر صدیق کی اتباہ کر لوں گا سبحان اللہ! تو خلیفہ نہ بنانے میں اتباع کس کی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلیفہ بنانے میں اب یہی تقلید ہے سبحان اللہ! وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ رہے ہیں ان سے دلیل نہیں مانگ رہے ہیں سبحان اللہ! بلکہ الٹا مقابلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا جن کی دلیل پیش کرنا تھی وہ تو مخالفت میں آ گئی وہ تو مخالفت میں ان کی بات جا رہی ہے کہ انہوں نے تو خلیفہ منتخب نہیں کیا اور حضرت فرمارے صدیق کے اکبر نے کیا ہے تو میں اس وجہ سے کر جاؤں گا اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ جو شریعت میں مستحد ہے اس کی بات بھی دلیل ہے اس کے پیچھے چل پڑو ہدایت پا جاؤ سمجھ نہیں آ دلیل آ سمجھ اس کے بعد ایک مشہور حدیث پیش کرتا ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں جو ہر ایک امام جتنے مستحد امام ہیں ہر ایک کی تقلید کو صحیح کر رہی ہے ہاں ہاں مشہور میرے صحابہ ستاروں کی مانند دیں جن کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ کیوں فرمایا صحابہ مجتحد تھے فرمایا اشتہاد والے جتنے ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت با جاؤ گے اب ان, ان صاحب کے پیچھے امام چلے, اماموں کے پیچھے جو چلے گا سبحان اللہ اور میرے ذہن میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ استدلال اور یہ دلیل آئی تھی شاہ جی پھر یہ دیکھی تو یہی دلیل امام شعرانی نے پیش کی سبحان اللہ کس بات پر پیش کی کلو مشتحد مصیب ہر مستحد خطا کار نہیں ثواب کار ہے <سؤال> اس پر انہوں نے دلیل اس حدیث سے پیش کی کس <سؤال> کتاب میں میزان الشریات القبرا <سؤال> <سؤال> <سؤال> جس کو میزان شارانی کہتے ہیں <سؤال> سمجھ نہیں آتی <سؤال> اب ایک تیسری حدیث مبارک اور صحابی کی بات اور تابے کی بات تابعین کی بات آ جائے گی مسند امام احمد بن امبل سبحان اللہ نمبر ایک شرح مہان لاسار امام تحابی کی سبحان اللہ بات بڑی عجیب ہے وہاں بھی بچارہ سمجھنے سے عقل سے غریب ہے آہا اس لحنی کی سمجھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا صفحہ الہلام وہاں بھیوں کے متعلق فرمایا جب فدووں کا ٹولہ ہے کیا فرمایا جب آئی فدووں کا ٹولہ تو ان کو کیا سمجھا ہے قرآن اور کیا سمجھا ہے حدیث ہوئے آہا سید المبیا نے جب فرما دیا بات ختم ہو گئی سبحان اب بات کو سمجھنا میرے بھائی سبحان اب بھائی کتنے آئے بات کو سمجھنا سبحان حضرت عربا بن زبیر سبحان بارا. کون عربہ بن زبیر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عباس اے ابن عباس تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا وہ فرماتے ہیں بمادہ کیا اوریا عروہ کی تصغیر ناراضگی کے ساتھ بنائی سمجھ نہیں آ رہی جیسے کسی کا نام خالد گسے کے صاحب خالدی سمجھ نہیں آ رہی وہ خالدے اس طرح اپ نے فرمایا یا اوریا او کیڑی میں کہہ رہا گمراہ کیتا لوکوں کو قال تفتن الناس ان مذاطف بالبيت فقد حل با با با سبحان اللہ وكان ابو بکر وعمر رضي الله عنهما يجيان ملبا ملبين بالحج فلا يزالان محرمين الى يوم النحر سبحان آلو آلو آلو فرمایا ہے اپنے اباس تو نے لوگوں کو فتوا دیا ہے فتوا دیتا ہے کہ جب لوگ بیت اللہ کا طواف کر کے ہٹتے ہیں تو نے فتوا دے دیا ہے اور فتوا دیتا ہے کہ اب بس تمہارا احرام ختم ہو گیا جب کہ ابو بکرو عمر جب کہ ابو بکرو عمر وہ احرام کی حالت میں رہتے ہی تھے تلبیا دے دے حتہ کہ دس دس کے دن یعنی ذیل حج کی دس کو پھر جا کر وہ احرام کھولتے سبحان وہ, احرام سبحان وہ احرام سے اس وقت باہر ہوتے تھے جی تو خالی طباب سے فراخت کے بعد فتوے دے دیتا ہے جی حضرت نئے اپنے ابا نے فرمایا بہذا ضللتم اسی وجہ سے تم گمراہ ہو گئے ہو احدثوکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثونی عن نبی بکر و عمر میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تم ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو حضرت عربہ نے فرمایا انہا با بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانا اعلما برسول اللہ ملکہا فرمایا حضرت عربا نے حضرت ابو بکر عمر کو رسول اللہ کا علم تیری نسبت زیادہ تھا تو اتنا رسول اللہ کی باتوں کو نہیں جانتا جتنا حضرت ابو بکر عمر جانتے تھے سبحان سبحان کیوں حضرت ابن عباس تو بچے ہیں صحابی ہیں لیکن بچے تھے یہ تو کئی صحابہ کے پھر آگے شاگرد پڑے ہیں اور ابو بکر عمر تو براہ راست رسول اللہ کے شاگرد ہیں سمجھ نہیں آئی یار سارے صحابہ کب برابر ہیں یار حضور نے مثال دی ہے ستاروں کی اور ستارے کب ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی بری کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی چاند کے ساتھ ہوتا ہے <تابع> سے ایک ستارہ ایسا ہے جو چاند کے ساتھ رہتا ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے ستارہ اس کے ساتھ اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ نشانی ہے چاند کی خدا کا بندہ جیسے یہ ایک ستارہ جو چاند کی جان نہیں چھوڑتا اور چاند کی پہچان بن چکا ہے نمایاں نظر آتا ہے یہ مثال ہے سیدنا صدیق کی کی اللہ سے کبھی سمجھ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے ستارے ہیں حضرت فاروق کے اعظم حضرت صدیق اکبر بڑے ستارے ہیں. حضرت ابن عباس ان کے سامنے پیدا ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے پتا نہیں حضرت ابن عباس کی پیدائش سے پہلے جی پتر تو سڈے ہاتھ پڑے اب بکر مرتے یہ آخر گا پتر ابن عباس ہاتھ پڑے گی سمجھ لگی گال سمجھنا حضرت عربہ بن زبیر فرماتے ہیں اے ابن عباس تیرے سے زیادہ رسول اللہ کی ذات پاک کا علم رکھنے والے ابو بکر عمر ہیں تو اتنا سرکار کو نہیں تم اتنا نہیں جانتے ابن عباس پاک جتنا رسول اکرم کو حدرت ابو بکر و عمر جانتے ہیں سبحان یعنی ان کا علم تم سے بلو بولو بولو ارے اس میں کس کو انکار ہو سکتا ہے فضیلت جو ہے ان کا اب بات کو سمجھنا یہی, یہ, یہی روایت تبرانی شریف کے اندر بھی ہے سبحان اللہ تین حدیث کی کتابیں ہوں گی مسند احمد سبحان شرمان الاثار ال امام تہاوی کی سبحان اور تبرانی شریف تبرانی اوسط میں تبرانی اوسط اوسط میں اب بات کو سمجھنا حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تاب غالباً یہ فرماتے ہیں فرمایا اس مناظرے میں حضرت عروہ حضرت ابن عباس سے جیت گئے سبحان سبحان اللہ اللہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ حضرت ابو بکر عمر کا اتنا اندازہ لگاؤ علم ہے کہ آج ہی میں تیسری جلد محد شب نے عبد کی کتاب اتم ہید شرح معتا پر پڑھ رہا تھا اس میں فرمایا کہ کئی امہ مستحدین حدیث کا نہ صرف منسوخ پہچان نہ ہو تو حضرت ابو بکر و عمر کے عمل کو دیکھتے ہیں اگر عمل ہو جس حدیث پر عمل ہو وہ سمجھ لیتے ہیں یہ ناسخ ہے جس پر نہ ہو سمجھ لیتے ہیں وہ منسوخ ہے رے رسال بولا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کیا مطلب میرے بھائی حضرت سیدنا ابن نے عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ تم حدیث کے خلاف چل رہے ہو میرے پاس ابیت ہے حضرت عربہ بن زبائر کا مقصد یہ ہے کہ ہم حدیث کے خلاف نہیں چل رہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو صحابہ کی بات ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں جو حدیث تمہارے سامنے ہے ان کے سامنے بھی تھی اگر انہوں نے چھوڑ دیے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر وجہ ہے کوئی لہذا ہمارے لیے اب بات کو سمجھنا میں تقلید پر دلیل اس سے نکالتا ہوں وہ کیا ہے حضرت حضرت کو فرما رہے میں حدیث پیش کرتا ہوں تم ابو بکر عمر کو آگے رکھتے ہو وہ فرما رہے تم سے زیادہ علم والے جب وہاں بھی کہتا ہے ہمیں ارے حنفی ہم رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں تم ابو حنیفہ کو آگے رکھتے ہو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں ارے کتے چپ کر جا تو امام اعظم کی کیا مقابلہ کرے گا امام اعظم کے در کے خادموں کے برابر بھی حدیث کو نہیں جانتا بلکہ غلطی کی ہے میں نے غلطی کی ہے امام اعظم کے در کے کتے اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ بھی اتنا نہیں رکھتا میں پاگل بنوں کہ امام اعظم کے خادموں کی بات کروں امام اعظم کے در کا کتا سن لو اور ایسا نہیں کر ابھی کتے کی بات سناتا ہوں دی. سیرت دو جلدہ. کی بات بھی بہتر ہے ان کو بھی زیادہ علم ہے. کی بات سناتا ہوں ایمان سے بات اور بڑی بہت حدیث کی کتاب سے سناتا ہوں سبحان امام مستغفری جس طرح کے امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں امام مستغفری بھی اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں ان کی کتاب سامنے آ گئی دلائل النبوت دیکھ لو دو جلدوں کے اندر امام مستغفری کی کتاب دلائل النبوت یہ کب کے وفات یافتہ امام ہیں پیدائش ان کی توجہ بھائی تین سو پچاس ہجری میں اور وفات چار سو بتیس بت میں یعنی چوتھی صدی بھی پائی ہے پانچویں بھی چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے یعنی ایک ہزار سال, سال سے بھی پہلے کی بات سبحان اللہ اور یہ دو جلدوں میں کتاب میرے ہاتھ میں الحاف المستق فری ابل عباس جافر بن محمد المستغفری سبحان اللہ کتے کی بات سناتا سبحان, سبحان اللہ سنا دوں سبحان اللہ بولتے نہیں سبحان ہائے ہائے ہائے ہائے سات سو سنتا سات سو سنت سنتالیس سات سو سنتالیس صفائے پانچ سو ستاسٹ ست حدیث نمبر ہے حدث روایت صنعت کے ساتھ ہے اس میں فرماتے ہیں حدت سبحان اللہ امام سفیان بن عجاج فرماتا ہے قال لي الثوري امام سفیان ثوری نے مجھے فرمایا سبحان اللہ کون ذا دلل ذن المسجد الاره میں فخرت في بعض الحواد فاذا ببعض الكلاب الحراس فهالني والله ان لا يوزا فاذا قلب من الكلاب قال لي سفیان قال قلت سفیان نات امام سبیا فرماتے ہیں ایک رات میں مسجد حرام میں تھا مکہ شریف مسجد حرام میں تھا رات کے کسی وقت میں کسی ضرورت حاجت کے لیے باہر نکلا باہر محافظوں کے کتے چوکی داروں کے کتے کھڑے تھے میں ڈر کر کھڑا ہو گیا ایک کتا بولتا ہے توجہ کتا کہ کل تو سفیا نا فرماتے ہیں میں ہوں فرما جا چلا جا لنگ جا لنگ جا چلا جا ہم اسی کو کاٹتے ہیں جو ابو بکر عمر کا دشمن ہوتا سبحان سمجھ ہے مایا کتے نے کہا سفیان شوری سفیان شوری چلے جاؤ ابو بکر عمر سے نفرت رکھتا ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں آل تم تو ان کے محبت والے ہو تمہیں کیسے آل آل آل اللہ! اور اسی, اسی روایت کو امام لالکائی نے کرامات کے اندر نقل کیا سبحان ہے آل اللہ! اور ان کی کتاب الکرامات بھی میرے پاس ہے ہاں امام لالکائی کی ہیر میں رکھنا اللہ کے فضل سے بہرحال تو سے کو بیج تھی ہمارے بیجتی اگر ان کی در کی خادم کے در کے خادم کے خادم کے کے کے کے کے کے کے خاتموں کے میرا سانس مک گیا خادم نہیں مکے ان کے ساتھ اس کتے کو نسبت نہیں ہو سکتی اماموں کے خاتموں کے ساتھ نسبت دوم میں میرے امام کے خادم تو امام شافی جیسے ہیں سبحان اللہ! وہ فرماتے ہیں انڈا سفل فکر یال یا آپ کے خادموں کے خادم ہے بلکہ وہ بھی غلطی ہے میری امام اعظم آز... شافی امام اعظم ابو عنیفا کے خادموں کے خادم ہے امام محمد کے خادم ہیں امام محمد ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں سمجھ نہیں آ. سمجھ. سمجھ. اور ہیں سارے برحق سمجھ. بولو سمجھ. اب بتاؤ تقلید جس کا نام تھا اس کو تابعین سے ثابت کر دیا صحابہ سے ثابت کر دیا سمجھ. سمجھ. سمجھ. کہ نہیں کیا سمجھ. بولو جس کو تقلید و عرفی کہتے ہیں مجھ کی بات ماننا بغیر دلیل کے یعنی کون سی خاص دلیل جس کو تفصیلی دلیل کہتے ہیں وہ نہ ہو سبحانت سبحانت امام احمد رضا کے نزدیک تفصیلی اور ہمارے نزدیک خاص عام دلیل تو موجود ہے کیونکہ فسالو حالت بکر ہمیں قرآن فرماتا علم والوں سے پوچھو اگر پتہ نہیں ہے تو ہم پر تو فرض ہے بات نہیں سمجھے اس کے بعد اور سنو جلد کتاب اتم جلد نمبر تین صفحا نمبر تین سو چھتیس کتاب التمید محد سب نے عبد البر کی شاہ جی کن کی؟ ہاں وہی جنہوں نے جامع و بیان العلم وفاد الحی لکھی ہے نا انہیں کی کتاب تمہید شرح معتا ستائیس جلدوں میں اللہ جلد نمبر کتنا ہے تین, تین سفا نمبر کتنا ہے تین سو چھتیس شاہ جی لو تو سلط اخبار قاسم خلف بن القاسم الحافل قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد بن دمش کالا حد تھن ابو ضرح امام ہاں امام ابو خاتم رازی کے ساتھی حدرتے بن یزید کون یونس بن یزید حضرت امام ابن شہاب زہری محمد بن مسلم جن کا نام تھا بولو کیا نام تھا اللہ امام یزید یونس بن یزید ایلی امام محمد بن شہاب زہری کے شاگرد ہیں محمد بن مسلم بن شہاب زہری کے امام ابن شہاب زہری اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کے فضائل میں بیان نہیں کر سکتا تاب ہی ہیں صحابہ کی زیارت کرنے والے ان کے لیے اتنا فضیلت کافی ہے کہ حضرت امام مالک جیسے فرماتے ہیں میں نے محدث اور فقی اگر دیکھا ہے تو ایک ہی شخص ہے جو بیک وقت محدث بھی ہے اور فقی ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے وہ ایک ہی ہے جس کا نام محمد بن شہاب ظہری ہے اتنا بڑا بندہ ہے بھائی اب مجھتا مطلق امام مالک جیسا الف... ان الفاظ کے تاز ان کی تعریف کر رہا ہے ان کے شاگرد تھے ج... یونس بن یزید ایلی اب پہلے مسئلہ سن لو پھر اصل بات کی طرف آؤں گا اماموں کا اس بات میں اور صحابہ کا اس بات میں اختلاف تھا کہ جو چیز آگ پر پک جائے اور جس کو آگ چھو لے وہ کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف تھا صحابہ کا کیا تھا اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف تھا. تھا حضرت سیدنا فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا علی یہ فرماتے تھے کہ نہیں ہے اس سے بزو حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو حرا زید بن یہ حضرات فرماتے تھے حضر ہے حضر دونوں حضرات حدیث پیش کرتے تھے سمح سمح جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آگ لگے وہ اس سے وضو ہے اس سے مست ہنار جس چیز کو آگ مس کرے سے وزو کرو یہ حدیث پاک وہ صحابت دو تین صاحب خود بیان کرتے تھے اور بو. کرتے بھی تھے وضو بھی کرتے تھے باقی صحابہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا انہوں نے گوشت کھایا کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اٹھے اور کلی کی اور نماز پڑھی ہے کوئی وضو نہیں کیا میں نے خود دیکھا حضور کو اب بات کو سمجھنا اس یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی ہو گیا اختلاف کی وجہ کیا بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی فرمایا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا بدل گیا اب جو صحابی کرتے تھے رہے وضو ان تک وہ حدیث نہ پہنچی نسخ والی منسوخ ہونے والی بات اور خلافہ اربا جو تھے بن کے ابن عباس تک پہنچ ابن عباس نے انکھوں سے دیکھا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اب یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا امام محمد بن شہاب زہری رحم اللہ فرماتے ہیں وضو کرنا ہے کیونکہ صحابہ کا اختلاف مسائل میں ہمیشہ بنیاد بنتا ہے ائمہ کرام کے مسائل میں اختلاف کی سبحان اللہ جو لانتی سکولی کہتے ہیں یہ امام یہ کہاں سے نکال لیے اور یہ فقہ اتنے اختلاف ایک تھی اس خنزیر سے کہو یہ صحابہ کا اختلاف تھا اور اس اختلاف کو سرکار نے رحمت فرمایا ہے ہاں اسی وجہ سے سارے امام برحق ہیں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی اماموں میں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا امام محمد بن شاہ زہری کا مطلب تھا کرنا ہے دوسرے اماموں کا نہیں تھا ہمارے امام صاحب کا بھی نہیں ہے امام شافی کا بھی نہیں ہے امام مالک کا بھی نہیں ہے امام محمد بن امبل صرف اونٹ کے گوشت کے حوالے سے وہ اختلاف کرتے ہیں باقی سب چیزوں کے اندر اختلاف ہے اتفاق ہے اب حضرت محمد بن شاعر زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو حضرت یونس بن یزید کو اطعنی میری بات مان لے جاتا اما مست وضو کر لے فکا لہو لا تھی ہو میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا آپ کی اطاعت نہیں کروں گا آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا آپ کے حکم پر نہیں چلوں گا وہ آدھا ہو شعید ابن المسیب شعید ابن مسیب مدینہ کے فقی مستحد امام تھے یہ بھی تابعین میں سے بلکہ تابعین کے سردار تھے تو انہوں نے فرمایا امام ابن زوری کے شاگرد نے حضرت میں آپ کی بات مانوں اور سعید ابن مسیب کی نہ مانوں میں نہیں کروں گا میں آپ کی, ہوں, کی چھوڑتا ہوں کو کہتے وہ کہتے ہیں یار میرے پاس حدیث ہے یار انہوں نے اشارہ کیا تو اما مست نو وہ حدیث کر کے کہتے ہیں یہ فرماتے ہیں نہیں میں شہید ابن مسب کو نہیں چھوڑوں گا سبحان اللہ، سبحان بولو سبحان اس کو کیا کہتے ہیں تقلید، سبحان اب بات سمجھنا وہ کہہ رہے ہیں لا کا لا اکل تو کا نہیں کرے اس کا مطلب ہے حقیقت میں یہ اطاعت ہے مظاہر تقلید ہے پہلے ہم بھی یہی کہے آئے ہیں حقیقت میں اتباع ہے بتایا تھا فرق سمجھ نہیں آ رہی حوالے آ ہیں کہ نہیں آئے اب ذرا بات کو سمجھنا میرے بھائی ان کے علاوہ حوالوں کے اللہ وا بند رکھو اچھا جی کبلا سمجھا جائے اگلا حوالہ پیش کرنے سے پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مشتحد کے لیے علماء نے کتنے علوم لکھے ہیں کہ کتنے علوم پر عبور ہونا چاہیے سبحان اللہ کیا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے قاضی ابو جل ہم کی کہ فی اصول الفق جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چوالیس سے ماشاء اللہ فی صفت المفتی فلاح کا ملدی یا تقلید جس مشتحد پر تقلید جمہور کے نزدیک حرام ہے وہ متحد عالم کی مفتی کس درجے کا ہو کہ کی کیا کیا رکھتا ہو فرماتا ہے حضرت کہتے ہیں مارفت رکھتا ہو ناسک منسوخ مجمل محکم عام خاص مطلق مقید سب جانتا ہو سبحان اللہ پھر سنر سے جو متقدم متاخر ناسک منسوخ مطلق مقید مجمل مفسر عام خاص جانتا ہو پھر اجماع کو مکمل جانتا ہو زمانہ در زمانہ جو اجماع ہوتے چلے آئے ہیں سب کو جانتا ہو سبحان اللہ عرب کی لغت وغیرہ تمام ان علوم کو جانتا ہو جو علوم اور لغویہ کہا جاتے ہیں علوم عربیہ جن کو کہا جاتا ہے وہ جی یا بارہ یا ہیں جی ان میں سے جو اشتہاد سے متعلق ہیں وہ سارے جانیں اصول کے اصول کے معنی کے استمبا کو جانتا ہو, سبحان ہو اچھا یہ سارا کچھ جاننے کے بعد توجہ درا اب آگے وہ امام احمد بن حمبل رحم اللہ سے ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا فق کب بنتا ہے مستحد مستحد امام کب بنتا ہے جی میں نے کہا ایک لاکھ حدیث زبانی یاد ہو تو ہے امام احمد مشتحد کے لیے کافی ہے فرمایا نہیں حضور دو لاکھ فرمایا نہیں حضور تین لاکھ حدیث زبانی یاد ہو فرمایا نہیں حضور کتنی آپ نے پانچ اونگلیاں کھڑی کر کے بتایا فرمایا اتنے لاکھ سبحان سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی پھر پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کو کتنی یاد تھی فرمایا چھ لاکھ سبحان اللہ اور یہ جتنے وہاں محدث بیٹھے ہیں ان کو بخاری مسلم زبانی نہیں آتی ہے یہ عرب کے جتنے محدث بیٹھے ہیں ان کے نا البانی جیسے وہ سب کمپیوٹری محدث ہیں کمپیوٹر حضرت نے ڈوئی کے ساتھ ٹانگا ہوتا ہے اس سے نکال کر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ساری اس ہو رہی ہے بخاری میں یہ فلاں حدیث فلاں جگہ اور لانتی جی اس میں تیرا کیا کمال ہے یہ تو انگریز نے انگریز نے بخاری مسلم بنا دیے حدیث کی دس کتابوں کے موجم بنا دیے بخاری مسلم میں کہاں کہا انگریزوں نے بتا دیا یہ کمپیوٹر کا کمال ہے محدث بن گیا پود وہ یہ نہیں بات کر رہا ہے کہ کمپیوٹر میں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں یاد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی ابو ہفس کہتے ہیں توجہ میرے بھائی جن کا یہ حوالہ دے رہے تھے قاضی صاحب نے حوالہ دیا ہے ابو ہفس کی کتاب ہے تالیخ جس کے اندر امام محمد بن امبل کی جو بات ہے اور یہ بات امام محمد بن بلکی اس کتاب میں بھی اور ذہن میں رکھنا یہ جو ابن قیم ہے اس کی اعلام المبقین کتاب جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے حوالہ پکا سمجھ نہیں آ رہی اللہ اللہ اللہ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ابن قیم کا شیخ بھابیوں کا پیشوا مڈ رکھنے والا علمی علمی, علمی اینا نو اپنے حساب زور دین والا اس کی کتاب المسودہ فی اصول الفق اعل ابن تیمیہ ال تعمیہ ال تیمیہ کی کتاب ہے اصول فقہ میں اس میں ابن تعمیہ کے دادا باپ اور ابن تعمیہ خود تینوں کے اس کتابیں کٹھی ہیں با... تو وہ بن گیا ہے المسودہ فی اصول الفق اس کے اندر بھی یہ بات ہے سبحان اللہ! سبحان سبحان اللہ! سبحان اب اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ سارے لکھ رہے ہیں समझ नहीं आ रही ये फिर सारे हजरत लिख रहे हैं आगे के قال ابو اسحاق لما جلس في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المساله فقال لي رجل فانت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو ذا الناس فقلت له عافاك الله ان كنت انا لا احفظ هذا المقدار یہ سبحان ہمام سبحان ایک بہت بڑے ابو صاحب میرے خیال میں انہی کو کہتے ہیں ابن شاکلا ابن شاخلا بھی انہی کو کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے توجہ جب یہ مس دے فتوا پر افتاح پر بیٹھے فتوا دینے کے لیے امام ابو ثاقب نے شاخلا ان سے کسی نے کہا حضرت آپ کو اتنی عدیب سے آتی ہیں آپ فتوا دینے جو بیٹھ گئے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر مجھے نہیں آتی تو میں جن کی کتابوں سے دے رہا ہوں ان کو تو آتی تھی کیا مطلب میں امام محمد بن امبل کی کتابوں سے دے رہا ہوں ان کو یاد تھی ان کے پھر دوستوں نے فکا آگے لکھی تو میں ان کی اور تقلید کس کو کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے حدیثیں کہاں اتنا کہاں اور کہاں میں آتی ہیں لیکن ہم جن اماموں کی فکر کے حوالے سے مسئلے بتاتے ہیں ان کو تو ایسے ہی لاکھوں حدیثیں یاد تھی وہ تھے تو یہی ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ان کو اتنا یاد ہی نہیں ہے تو یہ دلیل تو بتا نہیں سکتے سبحان جب دلیل نہیں بتا سکتے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بغیر دلیل انہوں نے فتوا کے دینا ہے لوگوں نے ماننا ہے اسی کو تکلیف کر دینا اب یہ مصب یہ بنے بھی لکھ رہا ہے قیم بھی لکھ رہا ہے تما بھی لکھ رہا ہے ابن کما بھی لکھ رہا ہے قاضی ابو اعلیٰ بھی لکھ رہے ہیں وہاں بھی جناب جی یہ دو پیشوا اور قاضی ابو اعلی موسلی جی ممبلی جیسی یہ جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں حوالے دے دیے میں نے میں نے اپنے اماموں کے کیا حوالے دینے تھے ان کے گھر سے حوالے نکال کر دو کر ہیں اور پہلے کے سامنے عادی سے مبارک رات کے حوالے معلوم تقلید کے جواد یا وجوب کے لیے تو لوہے لوہ توڑ دلائل موجود ہیں نوسیا بولو کیوں شاہ جینے والے کافی نے تو اور کتاب کھولی جائیے اب بات کو سمجھنا تقلید ایک حصہ رہ گیا بڑا اہم تقلید تقلید پر جو بابیوں کی طرف سے مقلدین شجاتین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جواب اے بڑا اہم حصہ اے بڑا کہ نہیں اہم سبحان ایک اعتراض عام جو مشہور ان کی طرف سے جو بکواس کی جاتی ہے نا اماموں کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ یہ تو قسمت میں نہیں ہے نا سمجھ سے فارغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ منافق جو ہے وہ فرمایا ایک حسن سیرت دوسرا فاہم دین دونوں سے خالی ہوتا ہے کو آپ دیکھ لیں حسن کردار بھی ان میں نہیں ہو سکتا اور دین کی سمجھ <تصفح> اس سے اعتراضات میں ان کا پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے جی فلاں عالم نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا تقلید جہالت ہے اور تقلید والا جہل ہوتا ہے وہ عالم ہی نہیں اگلے دن مل گیا اردو بازار میں پٹان ہونا ایک سوال سٹیا جواب کتنے ہونا سوال سمجھ نہ آ میں نے کہا ایسے مشتاح کا بچہ یہ اماموں کی عبارتیں پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں الامتی البانی نے بھی جگہ جگہ جہاں آیا تکلیف جہالت ہے تکلیف جہل تکلیف جالوت ہے مغل جہالت ہے مغل جہال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عبارات اماموں کی ہیں لیکن سمجھنے کا قصور ہے بات کو سمجھنا بھائی اب میں اس جواب اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں اور علماء کی ہمارے اماموں کی ایسی عبارات ایک دو پیش کر کے پھر ان کی توجہ اور اصل معنی بیان کرتا ہوں سبحان اور پھر لطف کی بات یہ ہے پھر آ کر مہر لگاؤں گا ابن تیمیہ کے حوالے سبحان سبحان سبحان سبحان محر محر سبحان کی سمجھ نہیں آئی لیا کے کرو سٹی سواد جامع جام کو دوسری جلد ویکو کہاں ہے غور کرنا توجہ کرنا میرے بھائی یہ عبارت میں پہلے بھی سنا چکا ہوں سمجھ نہیں بھائی سبحان اللہ سفا نمبر جامع بیان جلد دوسری صفحہ نمبر ایک سو تہتر اس پہ لکھا ہوا ہے قال ابو عمر وقال کالا العلم والنظر حد العلم و ادراک المعلوم ما فمن بان له الشیف قد علمه قالو والمقلد لا علم له عل ما فرماتے ہیں مقلد کے پاس علم نہیں ہے لا علم له کچھ علم نہیں ہے لم اختلف فض عل اس میں کوئی اختلاف نہیں ان کی دوسری بات ہی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ان لانتوں نے یہ عبارت پڑی تو چڑھ مقلد جاہل ہوتا ہے مقلد عالم لہذا جتنے ائمہ مقلدین امام غزالی جیسے گزرے ہیں یہ کتے سب کو جاہل قرار دیتے اتنے لانتی دی ہیں دجال کے بچے اب ناچیر نے یہاں پر عربی دو میں دو تھوڑا سا سحاشیا سمجھ کے مطابق چڑھایا ہے لا عربی, عربی, عربی میں ناچیر نے جو یہاں پر حاشیا ارائی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہل دو قسم ہے علم بھی دو قسم ہے سبحان سبحان تو جاہل دو قسم ہے ایک جہل حقیقی ہوتا ہے کہ اضافی ہوتا ہے مل. سبحان سبحان مل. توجہ ایک جاہل حقیقی ایک جہالت حقیقت میں جہالت اضافت میں اضافی اور حقیقی کیا مطلب جو بالکل علم نہیں رکھتا شریعت کا وہ جاہل مطلق ہے حقیقت میں جاہل ہے جو شریعت متحرہ کا علم رکھتا ہے لیکن علم کے پھر تارا جات ہیں فوکا کل علم علیم اللہ قرآن میں فرماتا جلا جلالو ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اب بات کو سمجھنا ہم کچھ رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اور ہمیں جگ بھی بڑے بڑے جئیید علما کے سامنے ہم خود کو بھی جہل کہتے ہیں اور سمجھ والے کہیں گے ان کے سامنے تو کچھ نہیں ہے یہ جاہل ہی ہے نا پھر اسی طرح ہم سے بڑے اپنے تھے بڑوں کو یہی کہیں گے اور یہی کہتے تھے امام احمد رزاج جیسے عالم جنہوں نے دنیا میں اپنے علم کا سکہ بٹھا دیا وہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو عنی ف کے آگے تو ہم کچھ نہیں ہیں بلکہ ان کے آگے تو کیا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے امام شامی رحمہ اللہ ہیں امام ابن حمام ہیں یہ وغیرہ امام اعظم ابو عنی کے کوئی بارہویں صدی کا کوئی دسویں صدی کا کچھ آٹھویں صدی کا کوئی نویں صدی کا مقلد امام امام اعظم کا ہے آپ فرماتے ہیں ہم تو ان کے سامنے بچے ہیں پھر وہ آگے اپنے اماموں کے سامنے عالموں کے سامنے وہ اپنے مشاعق وہ اپنے مشاعق وہ اپنے مشاغاری جیسے صحابہ کے سامنے یہی کہتے ہیں ہم بیل میں اور صحابہ نبیوں, نبیوں کے سامنے یہی کہتے ہیں ہم بیل میں <reclass> نبی ہمارے نبی کے سامنے کہتے ہیں ہم بیل میں پھر ہمارا نبی اللہ کے سامنے یہی گہ ہے ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے بھائی فرشتے کہہ رہے ہیں قرآن کا حوالہ سناتا ہوں سبحان اللہ قالوا لا علم لنا علام تنا الگ انت العلیم الحکیم فرشتے رب کی بارگاہ میں, یا اللہ میں کوئی علم نہیں ہے جس طرح کے لفظ ادھر لکھے ہوئے قرآن میں فرشتوں کے متعلق آئے لا علم لا له سبحان اللہ، سبحان اللہ ہمیں کوئی علم نہیں اب کوئی وہابی کتے جیسا پاگل کہہ سکتا ہے فرشتے تو جاہل ہیں سور نور فرشتے جاہل نے کیوں لا ملانا قرآن چاہیے کھڑا وہ علم اور جہلی اضافی کی بات ہے یا لگ تیری بنسبت کچھ نہیں ہے سمجھ نہیں لگی شاہ جی اشا جی شاہ جی سمجھ نہیں آئی اس کو کہتے ہیں چاہ ل اضافی اور علم اضافی میں اپنے ماں تحت کی بنسبت علم والا ہوں وہ میری بنسبت جاہل ہے میں اوپر والے کی نسبت جاہل ہوں وہ میری بہ نسبت اسی طرح سلسلہ اللہ کے سامنے یہی کہیں گے حضرت عیسہ روح اللہ یہی کہیں گے اللہ کوئی علم نہیں رکھتا تو جانتا ہے اب کوئی وہابی بھی کتا جیسا ہوگا جو کہ تو بھائی حضرت شارو اللہ علیہ السلام قرآن میں یار فرمایا ہاں وہ کہیں گے اے اللہ تو جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم اضافی جہل لے اضافی میرے امام اعظم کے شاگرد امام اعظم کہا کہ کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے لیکن لانتی ہوگا وہ جو امام اعظم کے شاگردوں کو کچھ نہ سمجھے جی سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ سمجھ اللہ تو میرے بھائی جی جو, جو علماء لکھ رہے ہیں کہ مقلد کے پاس علم جی یعنی اجتحاد کا علم نہیں ہے جی سبحان سمجھنے لگی شادی یہ نہیں ہے کہ تقلید سے حاصل ہونے والا بھی علم یہ علم تو ہے وہ اب اس پر ابن تیمیہ کی سند لاتا ہوں ابن تیمیہ کی سند لاتا ہوں مسودہ سے ادھر گیا المسودہ یہ آ المسودہ میرے بھائی کا پیشوا المسودہ صفحہ نمبر چار سو نوے کتنا پر لکھتا ہے قاضی ابو ابوالا نے جب بات کی کہ امام احمد بن بے نمبر اللہ نے ادھر دے قال قادی والا ایسا عادل کلام بھی ساکھ میں نوکا نے جو کر لو احمد فی اللہ بر لکھ ہے قاضی ابو یعنی وہی والے ان کا والا دے کر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ابو شاہ یعنی ابن شاہ کا کلام جو ہے یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ امام احمد کے مقلد تھے تقلید کرتے تھے اب اب اور آگے آیات پیش کیے والا تخت اب علم فل فی مال سل تو آگے ابن تیمیاس پر تبصرہ کرتا ہے بولو دہمیا کی عبارت پڑھتا ہوں اخبار المفتی بقول امام ہی فقت اخبر حقیقت علم آسرا میں مشورہ دیتا ہے میں کہہ بھائیو تو سیا تو آڈی مہربانی تو سیا داریاں مناؤ مچھا مناؤ سردو تے پیلی پاک سجاؤ جیڑی مراسیاں دے کور ہون دیئے تے جیڑا تو آڈا وڈا مجتہد ہوئے انو وڈا ٹول پڑھاؤ تے جیڑے چھوٹے ہینو ٹول کیاں پھاڑ لیں تے جا کے لانتی میرے نبی باگ نے فرمایا اہلا بے وقوفاں دا ٹولا ہے وابیاں دا نبی پاک حدیث صحیح بخاری وچ آ گئی حضور نے فرمایا سبحان اللہ لہلام سبحان اللہ اے ہے بے وقوفاں دا ٹولا ہے تے سیدنا امام مالک رحمہ اللہ دا قول مبارک تے توجہ فرما سیدنا امام مالک رحمہ اللہ دا قول مبارک کتاب التمهید دی پہلی جلد دے اندر کتاب تمہید دی پہلی جلد دے اندر فرما دینے لا دے چھیاسٹ فرمایا چار شخص علم نہیں لیا جان لا یو خد و جو علم من اربا بجوکھا دو من سوا دیکھ لا جو من سفی نہیں گے ان شاء اللہ ایکل گے کسی نے کسے پاسے چلو آخا گے بچے شورتے بیٹھے گل نہیں سمجھانا مہربانی بولو جی جی. سمجھ نہیں لگی حوالہ ٹھیک ہے شاہج جی. اونے دا مطلب بولیے اخبار جب مفتی اپنے امام فتوا دے امام گل نقل کر دے آ میرے امام فری فکا چین شافی فکا چینکی ابن دہمیا کہ علم انہیں خبر علم نہیں دیتی ہے وہ فل حقیقت وہ حقیقت میں اپنے امام کی بات کو پیش کرنے والا ہے تو امام کی بات کو تو سب مان رہے ہیں وہ علم ہے کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ ہو رہی ہے تو فلاں میا خرج مرل علم ابن تہمیا کہ معلوم ہوا وہ علم سے ادھر ادھر نہیں ہوا وہ علم میں رہا ہے لہذا معلوم ہوا مجھ تحد مطلق نسبت تو وہ بے علم وہت اور جو دوسرے ہیں ان کی بہ وہ علم والا ہے ایک وہ ہے جو امام کے قول کو بھی نہیں جانتا ایک وہ ہے جو امام کے قول کو جانتا ہے امام کی دلیل کو نہیں جانتا ایک وہ ہے جو دلیل جانتا ہے جو دلیل جانتا ہے وہ مستحد ہے توجہ ذرا ایک وہ ہے جو امام کی بات جانتا ہے دلیل نہیں جانتا وہ مقلد عالم ہے ایک وہ ہے جو نہ امام کی بات کو جانتا ہے نہ امام کی دلیل کو جانتا ہے یہ جاہل ہاں جی جاہل مقلد یہ ہے وہ عالم مقلد ہے تین طبقے بن گئے ایک جاہل مقلد ہو گیا ایک عالم مقلد ہو گیا ایک مطلق مستحد مطلب ارے تمہارے کہتا ہے فلم یا خرج منال علم وہ علم سے نہیں نکلا جی آه آه علم سے درو۔ ادھر شرم نہیں آتی وہ کہتا علم میں جالد میں اور آگے پھر اس نے جو ثابت کیا وہ ابن شاقلہ مقلد ہی تھے ابن تیمیہ نے آگے پھر ثابت کیا ایک حوالہ رہ گیا بڑا اہم وہ دینا تھا پیچھے جو اقوال پیش کیا ہیں نا ان کے اندر نو کیسٹ بھر کے بچ